بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ لمنگ ہر تا نامیز اشارتے کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے اللہ جمع مالاً وعدداً جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے یہ سب ان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 جو دلوں پر جا لے گی نہ وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں